ادرت صاحب نے بھی وکاس کو حضور نماز پڑھا رہے جمعہ والے دن حضور اثر کی نماز پڑھائی تو دو رکاطوں تو بعد حضور بیٹھے ہوئے سن تک کتا گزریا ادر ساد نے بھی وکاس نماز ددر ساد نے بھی وکاس نماز دور دعا کر دیتی میں کہ یارلہ تیر نبی نماز پڑھا رہے نے کتا کو گزریا برباد کر دے یہ ہلاک کر دے وہ کتا مر گیا میرے آگا جن سلام پھیرا تے حضور نے فرمایا مند آئی من, من کما ہاض حضور نے فرمایا اس کتے بدعا کھن کی تھی؟ فلم یت احد اہدن کسی نے جواب نہ دیتا فا دل حضور پھر پوچھا کہ کن بدع کی تھی اس کتے واسطے فکال سادن اند علی یا رسول اللہ بے ابھی انت وومی حضرت سعید کہا یا میرے ماں باپ آپ کے قربان اومن میں بد دعا کی تھی حضور نے فرمایا فرمایا کیوں کی تھی عرض کی تھی تسری نماز پڑھا رہا ہے ایسی انگو کیوں لگیا حضور نے فرمایا کس لفظ نال تُو دعا کی تھی حضرت سعید کر لگے میں دعا کیتی تھی سبحانکہ لا الہ الا انت یازل جلال والاکرام اہلک حاضل قبلہ قبلہ یقتعالا نبی کا صلاة ہو یا اللہ یہ کتا کو گزر رہا ہے تیرے نبی دی نماز پڑھانے پڑھاندیا پڑھان اس تو پہلے کہ کتا کوئی دائیں پائیں ہوے ہو اپنے نبی دی نماز دی حفاظت کر دے اینو برباد کر دے ہلاک کر کتا نبی دے اگوں لنگے تے صحابہ گوارا نہ کر یار متھے لنگی جا رہے سی تے میرے آقا و مولا نے فرمایا ساتھ اگر اے جڑے توںگ جنا لا لے کوئی مشرق مغرب سارے واسطے دعا منگے اللہ دی دعا قبول کر حضور دی نماز دے لگے سات نماز وچ دعا کر دیں نماز کھڑے کھڑیا دعا, دعا کر کوئی ہلکی بات کرو میں آتے تو بے زبان بھی لگے گارہ صحابہ نہیں ہاں ساتھ نے بھی وکاس ہاں حضور چ مامو حضور فرما ہونے سن علیہ وسلم ہو جا کسی دا ماما ہے سامنے لیا توجہ دوتیاں میں گل کر رہا ہوں داتا صاحب سارے یاد آئے گسل دین آ گئے ساری پچھلے سال دودھ پی نہیں آیا ساری کانفرس ہلا گئی ایک جڑا وہ اتے بابا صاحب چلا گیا ایک داتا صاحب آ گیا انہ کیا صوفی سوفیزم تے نا تے اے قوم نو بے وقوف بنائی رکھا صوفیاں تے کے تے صوفیاں کے والی تے ہون کھڑے ہوئے جی سان پہلے موقع ملتا دا تو ابھی دتا صاحب کو میٹرو بھی نہیں سی لنگن دیں لیکن کھانے کھان والے کی پتہ داتا صاحب دیا شان صاحب ایوے بندے تھوڑے بیچ دیتے حافظ آزم صاحب کہہ ایک بابا آیا داتا صاحب لنگر ویچ لگا میں, میں لنگر تقسیم کرنا انہیں کہرے کوڈ کوئی نہیں وہ کہا نہیں نہیں میں کرنا تقسیم کہتے وہ بعد پتا چلیا پندرہ سال ہوئے داتا صاحب وہ بابا ہے وہ کہہ دا کہ داتا صاحب آ کے لنگر تقسیم کھڑے ہوئے ڈر شافظ کا یاد آیا ہوں شیر آفیز کا یاد آیا جی پہلے جن کو پاس ٹائم نہیں تھا وہ ڈر سی جناب دھد دی کی سب کا افتتاح کرائی گھنٹے کی لینا رہا بس اجے داتا صاحب کیتا ہے ہاں پتا ہی کوئی نی مطلب سعودی عرب تو واپس آئے داد کی پتا لگا ساری اے سارا کچھ مجموعہ چھک کے لیا ہے دادا صاحب بھی جلال چاجا صاحب بھی دادا صاحب اور آؤں پیدل چل کے غزنی تو آئے ابھی لبرلزم پھیلان ہے لواڑ آئے خزانہ دیوان آئے کہ سپیکر لواڑ آئے سارے فقیر جلال جا گئے سلطان فرمایا اسی پرتوی راج دے اٹھا دی جا کے بیٹھے آزانہ دیوان آئے کہ بند کرا آئے سارے فقیر جلال آ گئے اے بندے فقیر بیچے سارے دادا صاحب بند ہائے کو سار سانگ سے در زمین ہند دکھ میں سجدارے دتا صاحب کہ مولوی ایئر کنڈیشن گڈیا چاہ کے جہاز تبلیغ کر کے دو گھنٹے تقریر کر کے مولوی جا کے سو جانے بند کر کے موبائل حضرت راتی تقریر کر کے آئے وی قسم دے کھانے کھا خا کے آئے لفافہ لے کے آئے اسی جہے پہاڑ تریا عبور کر کے آئے ہوں تبلیغ کرنی کہ گی چ کے پیسے بھی وصول کیے کھانے بھی کھا دی دتا صاحب جس ویلے چلے تبلیغ واسطے انہ فکیروں یہ گل گوارہ ہو سکتی جی یہ مسیطوں اے سارے فقیر فقی جلا لے جا سب کچھ گزنی تو چل کے لاہور آئے خزانہ دیوان آئے بند کرا لاہور گزنی تو چل کے لاہور آئے تے حضور دیا زمینوں زمان پڑھان واسطے آئے یا بند کرا واسطے آئے تھے مستفا جان رحمت کے پرچے کٹا آئے جی یہ سارے فقیر آ گئے جلا لے ہوں اتنے کی لین گیا تو میرے جہاں بندہ تو سوٹا لے گئے چل لیکن لانت پی تایا فکیر فکیر لانت پیجی یا لانتی ساری زندگی لا دیتی آزام دیوان واسطے اصل جناب بڑے بڑے جناب اتنے مال بنا منارے بنوائے مذم اتنے چڑھ کے آزان دے ہوتے چڑھ کے دے ہوتے چڑھ کے دے, چڑ کے دے تاکہ اللہ حکمر کی دور جائے اور دلی ہو جائے تو سپیکر آئے تو سنوا دیتے اے فقیر سارے جلال جلالے جا جائے نو مینار پاکستان والی کانفرنس کھا گئے اے ہاں اے اے اے اے اے اے سارے جوڑ بیٹھے وہ کی بن گیا میں کہا سب کچھ نہیں اصا کی کر سی گل تو سب کیلی دشمنی رکھی اس تو بڑے ولینا دشمنی؟ داتا صاحب اپنے باوا اجداد دیا قبر بھی نشیلیاں جناب ٹیلے ڈیرا لا دتا کس واسطے آئے دتا صاحب تک آپ نے شادی بھی نہ کی تاکہ بعد ہی لاہوری پریشان نہ ہولاد کھا گئی دتا صاحب کا اتنا بھی حق نہیں بنتا اس واسطے گل بڑی ویڈیو اج میں ڈھائی گھنٹے بیٹھا رہا بس اب ایک جھٹکا بھی نہیں لگا بس ہوں جتنے نا سارے ایک گوتا بھی نہیں سہ سکتے صرف ایک گوتا لگیا سی فادر کا الا کو کال آمن بنو اسرائیل واہ من مسلم ایک گوتا آیا پھر آن ن چار سو سال کہا میں رب میں رب بس ایک لگیا کہنے لگا بس بس بس جی میں مان گیا ربے موسا میں ربو لال امی نے فرما القتا سہبل مینل موسیدی رب نے فرماؤ میں تینوں ڈل دیتی رکھی تو تم ایک گوت بھی نہ سہ سکو الان ہوں جی؟ منیا کیوں جی تم بھی دا صاحب ہوں منیا سا کانفرنس واسطے الے سنت جاگ اٹھے ہیں آلے سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو جس کا ایک فتوا تھا کافی افرنگ کے لگا جس کا ایک فتوا تھا کافی اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا جاگ اٹھے ہیں آلے سنت گونج اٹھا یہ نارا ہے دور ہٹو ہے دشمن اگریزا سمجھے سی اسی اٹھارہ سو ستاون علامہ فضل خیر آبادی نٹی دے ٹوکرے چوا کے مونج کا لباس پوا کے ابھی بابا مار دیتا نافرمانی کی سارے خلاف فتوی جہاد دتا علامہ فضل خیر آبادی کا پھر اسلام کرز نہیں چھیا اسلام تو بڑا گہرا تالا انہیں کرز نہیں چھیا اٹھارہ سو ستاون کتنے دو ہزار سولہ مینارے پاکستان دے سائے تھلے لکھن لوگ اٹھ کے کیا او جنسا مارے اج مینارے پاکستان دے سائ تھلے ابھی اٹھ کے علامہ علامہ گل کر رہے علامہ. اسلام کرز نہیں رکھتا کسے کا الاما کی روح بھی اس دن تڑپ اٹھی ہونی واہ میرے وارسو اگریزاں کا منہوں کالے پانی بیچ دیتا میری قبر کا نشان بھی انہیں مٹا دیتا. سمجھا علامہ مر گیا لیکن جدے نعرا لایا نا پڑھا ناپ خان نے میں آکیا ویکو جی اب بج رہا ہے ڈنکا آج بھی ان کے نام کا سو گئے جو رخ موڑ کے گردش ایام کا نام کا ڈنکا بجیا علامہ فضلے حق کا نارا جس کا ایک فتوا تھا کافی اپرنگ الدین امیر ملت مل حسنا کو یاد کرو بس کیا ہوں جی نعم الدین کو یاد یار دسو جس ویلے فرنگی ہندو سکھ سارے اسلام کے خلاف ہے ہوں کلما پڑے ہوا ہے سانو اسلام کی گل نہیں کرتے جس ویل سارے خلاف ہے سارے فکیر پاکستان کنج بنایا ایڈیاں ایڈ ایڈ سہولت ایڈ سارے فکیر مولانا سید نئیمدین مراد آبادی اپنی مسجد کے وزو والی جگہ سکاوے خود صاف کرتے آتے سن ایک دن زور تو پہلے کچھ مہمان آ گئے علامہ کو فتوا پچھڑے آپ مسجد دیا ٹوٹیاں صاف کر رہے سن میں جب تک ٹھیک سی تو میرا دل کرتا ہوں میں خود مسیح دی صفائی کرا ہاں جی میرا دل نہیں بلکہ لیکن سارے حضرات کہ جی نہ کر جھاڑو بھی نہ دینا علامہ نعیم الدین مراد آبادی بندے پہچان نہ سکے آپ نے میلے جا کپڑے پائے پرانے جا مسجد دیا ٹوٹیاں دی صفائی کی پھر سکاوے صاف کیتے پھر آپ نے غسل فرمایا غسل، پوچھا جی ابھی الدین مراد آبادی نو ملنا ہے فرمایا مسجد چاہ جا ہونے آ جاندے وہ جانتے نہیں سن ساری مسیح صاف کرن کرن تو تو بعد غسل بعد گسل کپڑے پائے پھر امامہ بدیا تو وہ بندے مسجد کے سینے چیٹے سنتے آپ السلام علیکم فرمایا مجھے کہتے ہیں الدین مراد آبادی مجھے کہتے ہیں الدین مراد آبادی الدین امیر ملت کیوں جی بڑھا بابا ہوے ہو حیدرآباد جیل چبو اسناد قادری بڑھا بابا ہودرباد جیل ہوئے تے بیٹے لاہور سدائے موت ہو جائے سید خلیل احمد نو نابے نت چلے تے بابا سیدے ڈہ پہ اکلوتا پتر تے گل تاریخی کرے ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے اب حلال کرنے کا وقت آیا جی؟ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری چھ لاکھ بندے کی موجودگی نے علم الدین دے پیر چوم دیتے اس واسطے ان نام تو قیامت تک آنا الدین امیر ملت بل حسنات کو یاد کرو نئیمدین سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو ہندو فرنگی کانگرسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے دور ہٹو ہے دشمن مل دوتی کری رد ربا ظالم بدکار دین دیا دشمنوں نامو سر سالت دیا دشمنوں آسیا مل انہوں کے حامیا آسیا مل انہوں کے حامی ن جج جہے گندے عزائم رکھتے ہیں مولا حضرت سات کی دعا اور جی آزاد کرنا چاہتے ہیں مولا اینا سارے اپنا کارو قزم نہ راتی کر یا سویرے کر اللہ مسلتا ماجلا نگما فل یوم و فل گت بس امام علی مقام د اس مبارک سفر دا کا سدکا نال چلنے والے آلے بید کا سدکا خوبصورت صورتاں ویخ کے امام اللہ اکبر امام باقیر آئے امام علی رضا آئے نیشا پورے آپ نے چہرے اتنے کپڑا پایا ہوا سب نیشاپور آئے تے بڑے بڑے امام آ گئے انہوں نے کہا حضور اپنے چہرے تو کپڑا تٹاؤ جدو چہرے تو کپڑا ہٹایا تے دنیا جلی ہو گئی کوئی آپ کے گھوڑے دے پیر چوم رہا کوئی چیخا مار رہا آپ دے بال مبارک ایتھے کندیاں تک سن ہاں جی کیونکہ پھر جی؟ میں امام حسن کو لی ہے پر میں رسول اللہ کنگی مبارک نہیں سننا فرمان دے. تے پھر رسول اللہ دے بال مبارک کندیاں تک چلے جیسے دے. دے بال مبارک چلے جاندے سن. تے او ہی پھر سید خونے رسول آپ دے بال مبارک کندیاں تک سن تے دنیا غش کھا گئی شور اٹھیا امام بڑے بڑے اتے بھی ہزار تدیث لکھن والوں دی دواتاں سن ہوتے. بعد جدو گنیا گئی آہلا حضرت بریلوی بھی, بھی لکھیا آلہ حضرت بڑی محتاط گل لکھتے ہیں آہلا حضرت بھی لکھیا فرمایا جدو حدیث لکھ کے فارغ ہوئے نا لوگ تے جڑیاں جہیا دعت گئی انہوں دی تعداد بھی ہزار سی ایک دعا ایک قلم لا سنتے مطلب لکھن لوگ ایک حدیث لکھن والے موجود سن اچھے ہدیس ہی تو ہے میں کدر نبی کا ایک ہی جانن دنیادار کمی نے قدر نبی کا ایک کی جانن دنیادار کمی نے قدر نبی کا جانن والے سو گئے مدی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا ٹی <تصفح> ویوں پر بیٹھ کر بھی ہزار دواتا سن وچو سیائی لے کے ادیساں لکھ رہے سن اگر تھی اندازہ لا سکتے ہو کتنے علماء سن لکھن سن جڑے ایک حدیث لکھن لگے جدوں شور پہ گیا تے علماء نے کہا ذرا چپ کرو امام علی رضا جہن حدیث رسول سنا لگے تو امام علی رضا گھوڑے ہوتے آپ نے فرمایا سنو کال حدس موسل کازم ان ابی جافراد ان ابی اے محمد ان باقر ان ابی زین ال آبین ان ابی ال حسین ان ابی علیبن ابی تال یہ ویسے کافی بھی اٹھے پٹن والے نہیں بیت آلے گی کریے تو بے ادب اے کوئی گل مطلب ہویا ہاں جی کیوں جی کی مطلب ہوا کہ جناب آلے بیت کا ذکر کرتے میں کتاب نال کیوں جی جب امام زین اللہ بھی دین گئے واپس مدینہ منورہ کربلا تو ہو کے تو ایک بندے اون کی تھی اون پیڑیاں ویخ کے مولانا صاحب تا کہ کام ہے میں کر دس ہوئے بتا شہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں بتاؤ شیخ کے علی آیا تھا کیوں میدان میں گر ہو سکتی تھی ہوجرے میں شمع ایمانی روشنی کیوں جی ہو مولانا صاحب تھوڑا کی کام اے اے مولانا صاحب تھوڑا کی کام ہے میں کر دسو یزید کے مقابلے جی امام کیوں آئے کیوں جی پھر خاندان رسالت چ کوئی رویا جی امام سین الاب دین روئے خاندان رسالت چ کوئی رویا کوئی بھی نہیں رویا امام سین الاب دین سے بےڑیاں لگیاں ہتکڑیاں پائیاں مدینہ پاک جو واپس گئے تے جا کے روئے بھی نہیں نانا جان کو جی کی ہویا اے نانا اے جان دے دین واسطے دے آیا بچ کے میں آ گیا بس گل مک گئی اتے کوئی ہویا اس طرح کا نظام امام زین اللہ دین جزور دی بار گلہ نہیں کیتا کہ جناب تو خون ہو کے سارے ہوا میں کہ کوئی بات نہیں حضور دے دین میرے نانا جان دے دین واسطے ہوا جدو بھی کسی نے کوئی دین دی پریشانی آوے نا تے سوچیا کرو میں کون تے میرے گھر والے کون پھر اندازہ لایا کرو حسین ابن علی جن رسور لے چاہیے حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر ان ہسن وال حسین تی کہ جڑے انما یرید اللہ انکمر رجسا اے دریا وچ دھوئے جی جیت تصوری توں میں کہڑی گل دے مان کرنے آ. تیرا میرا جسم بڑا کیمتی ہے میرا خاندان بھی بڑا کیمتی ہے, دین واسطے ہے. تی اس بندے نو تو حق ہی نہیں بنتا کہ حسین کا نام لو جس نے دین واسطے کدی اپنا سر پیش نکی تو صرف دستا نہ روان روا واسطے حسین کا نام لین اپنا سارا کچھ جنہیں دین نو نہیں دتا دیتے پیش نہیں اس حق ہی نہیں بنتا حسین ابن علی کا نام لو ہاں جی ایسے سن کے ذکر دے بس جی ٹھیک ہے کر بلا والی کر سکتے ہیں تم صرف جا کر کر بلا والوں کا تبرو کھا سکو جب سپیر ادھر گئے مسیتہ دور رسول اللہ کے مستفا جان رحمت اتلے پابندی لگی ناتا پڑھن سے پابندی لگی ادو تھی حسین دیا گیا گل کر جی لوگ جی بڑے حسین کا تذکرہ میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیا عزت ساری دنیا دے پترا دیا جوانیاں اس خاک اتنے قربان جیتے امام علی اکبر ایک باری گزرے ہاں جی میں امام حسین البی دین دی گل نہیں کی تھی. میں امام حسین دی گل نہیں کی وہ خاک تب افزل والا جیتے امام حسین پاؤں رکھا ایسی ذکر کرنے ہاں جی بس اگلی میں جی گل ہوں سمجھ آئی دین دی دین دے بارے بندہ باغی ہو اگ بنتا ہے حسین ابن علی اقبال تیغ اخبار عزت دین دی تو بس مقصد او حفظ آئی نس تو بس اقبال کہ امام علی مقام جیڑی تلوار لے کے گئے سن وہ اقتدار واسطے نہیں سن لے کے گئے دین دی عزت واسطے لے کے گئے سن مریم یک نسبت عیسا عزیز اص نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشمے رحمت اولین و آخرین بانوے تاجدار حلتا مرتزا مشکل کشا شیرے خدا مادر آ مرکز پر کارش اور مادر آ کاروانے سالارش آ یک شمے شبستانے حرم حافظ جمیت خیر علماء. ج اتن شانا بالندر لاہوری کہنے لگا حضرت مریم نات تو بجے محبت کی تھی کہ حضرت علیہ اسلام دی امی جانن اب حضرت سدہ فاطمت الزارا تین, تین وجہ تو محبت کی تھی ایک تو اون رسول اللہ دے لخت جگرن دوسرا مولا کائنات کے نکام میں ہے اور تیسرا حسن اور حسین کی امی جان ہے سیرت فرزند ہا زم اور جہرے صدق کو سفا زم مہات اقبال کہہ ماوا دیا سیرت پتر اقبال کہہ جدو سیدا دے ساتھ زیادہ سن تو یہ کام تے کرنا ساہ مو تاجے دلشاں گو با باہ چادر خدرا فروخت اقبال کلندر لاہوری کہہدا یہ تو ساڑیاں مسلمانہ دیاں کڑیاں گھر قسم کے کھانے کھا کے بھی راضی کوئی نہیں پھر بھی اپنے شہروں حرام کمانتے ہو بھردیاں سارے گھر اب فریج نو نہیں آیا پرانا دو سال ہو گئے دسو مسلمانوں دی جنہ کی قیادت کڑیاں سڑیا جانا ہے ماوا بیٹیاں بہنا دسو یہ کتنی نا دے کھانے کھا کے ایاشی کا سامان بھی گھر موجود ہوئے ایک تو آ ضرورت دی کھانے آیاشی دے سار بھی قسم دے کھانے کھا کے بھی تے وی قسم کے کڑیاں لباس پا کے بھی پھر بھی اپنے جاٹے کٹ کے بازار جان ان کی قیادت جنت جانا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میر نے پھر بھی مسلمان کڑیاں پتا نہ کہ سیدہ فاطمہ زارا رضی اللہ تعالی قیادت جب سیدہ جنت تشریف لے جان لگیاں تو پیچھا مڑ کے ویخیا برما وہ پوچھیں گے وہ تو اور اتنا بھی آزاد نہیں سی سہیا تو دوپٹے لا دیتے پھر کی اس ویلے سی جواب ہونا تم میری سیت نہیں سی پڑی جی ہاں س... وہ خ... کیا بات رضا اس چمن کرم کی سا لے انہاں نو لیکن انہاں تک جواب کوئی نہیں ہونا چونکہ بڑا کریم کرانا ہے حضرت مالزا. کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمن کرم کی زہرا مالزا. ہے کلی جس میں حسین و حسن بھو اے تے کریم لو جی سیدہ نے پوچھ لیا ساڑیاں کڑیاں کول کی جاب ہے جی ہاں جی سیدہ صرف دل چ بھی خواہش فرمایا نا تو جنت جو رب نے ہونا واسطے لباس بھیج دینا سر ہاں یہ حدوری سا پھر اوہی لباس پایا آپ دے گھر دستک دیتی فکیر نے منگ والے نے آپ دے گھر کوئی ایسی چیز کوئی نہیں سی سا اس فقیر فکیر دیا جی. ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے تو سیدہ نے اپنی لونڈی کو فرمایا کوئی چیز ہے کہا جی کچھ نہیں فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے کہا جی کچھ بھی نہیں تیسری بار فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے اس فقیر کو دے دیں یہ نہ ہو قیامت تک لوگ کہیں کہ حضور کی صاحبزادی کے دروازے سے بندہ سوالی واپس چلا گیا انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں پھر آپ نے فرمایا اے میرا دوپٹہ لے لیں یہ لا کے فلانے یہودی کو لے جا تے کہو تھوڑا جا جاؤ دے, دے اے دوپٹا رکھ لے تاکہ میرے آکا میرے نانا جان دا کوئی سوالی درد میرے دروازے تو خالی نہ جائے بارے محتاج دل اش نہ اقبال کہہ سیے دا دل جل گیا کہ محتاج میرے دروازے تو خالی جائے پھر میں با یہوے چادر خدرا فروخ فرمایا اپنی چادر دوپٹا جنو سورج سے چند نہ سکیا وہ یعنی کوچنج لو جی اے گل کوئی سمجھ آئی تو اے سیدہ سی جدو یہودی کو چادر پہنچی آپ دی خادمہ لے کے گئی تو یہودی پوچھنے لگا جی وہ کھولی نہیں اپنے انہیں دوپٹے ودی ہوئی سی آج انہوں نے کہا کی لے کے آیا انہوں نے کہا میں سیدہ فاطمہ تو زہرا کول آئی ہاں کہا کیوں آئیے انہ ایک سوال ہی کھڑا گھر شاید کوئی نہیں اے انہوں نے چادر دتی ہے رکھ لا دیج کوئی چیز دے دے یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد اللہ آلہ حضرت ریلوی ایجنگ کیا جن کا آنچل نہ دیکھا وہ یہودی چادر انہوں نے اتلا ہی کپڑا ویک کے کہا الہ الا اللہ محمد رسول نے کہا سارا کچھ ہی گھر لے جاؤ گھر بھی انہوں دا دولت بھی انہیں مال بھی انہوں کا کیا بات رضا اس چمن کرم کی زہرا ہے کلی جس میں اے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سننی زخم کھانے کو تو آبِ تیغ پینے کو دیا خاندان رسالت ہوا ہوتے کی زخم کھانے کو تو آبِ تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنا نے لیکن آلے بہت آلے, بیت آلے بیت آلہ حضرت شاہ صاحب لکھی ہے گل چونکہ خود بھی سید ہیں مختار ستفی دگے پیچھے یزید ٹولا جڑا سی نا ایک بھی نہ بچیا اصل بھی انہوں کہ دے انسان در دے بنو اللہ دے دین متھا لایا انہوں بعد پھر پناہ کوئی نہیں لب دی جنہیں امام زہر امام حسین دا سر اقدس خولی بن یزید نے سی نا خنجر مار کے آپ کے تلوار نار سر امام حسین کا جدید اپنی واری آئی نہ مختار دے کے سپاہی جد گھر پہنچے دستک دتی انہوں نے کیا خولی بن یزید ہے گھر کے نہیں وہ زنانی باہر نکلی پھر اپنے بھی دشمن ہو جانے زنانی باہر نکل کے نا این اشارہ کر کے کیا بھائی اندر یہ نے زبانی کیا کوئی نہیں انہیں کہ منہ کٹ گئے نا باہر انہیں اندر چھپ گیا جی جنانی کہ باہر کہیں لگی کوئی نہیں ان دشمن پھر جنانیاں بھی بڑھ جائیں گے در سے یار پھرتے در بدر کار پھر ہاں جی یہ مت سمجھو اقتدار تو یزیت جو کچھ ہوا یزیت کے حامیا جو کچھ ہویا یہ مت سمجھو چند یہاں کا ہے مسیطہ تو سپیکر یہ تو مسیطہ بھی قیامت والے دن گوائی دے دیا اللہ بڑے بڑے زلیل آئے بڑے بڑے کمینے آئے لیکن سارے کر کسے نے لائے نہ لائے ہاں یہ قیامت والے دن مسیتیں بھی بول پڑے مسجد رحمت بھی بول پوے گی اللہ یار لاج لائے میرے مسیط نہ کر توڑے یہ تو قیامت ہر شاید بول پوے گی اقتدار دیتا سی میرے بھی سپیکر کر سارے کہڑا تا مسئلہ ہے مسیطہ تو سپی لا کے تسی خوش ہو گیا تو گیا تاری لو بھائی ہوں داتا صاحب سارے فقیر کھڑے ہو گئے پہلے نہ سمجھا انسان دے پتر بن جان انسان در نہیں بنے ہوں داتا صاحب نہ لاؤ مت خاجر صاحب نہ لاؤ نہ کسے نہ بھی کوئی نہیں لا سکتا گل ختم گل ختم ہو جانی یہاں سارا کچھ مٹ جانا جیڑے انہوں کو کوئی حامی بیٹھا میری وہ کوئی تقریر نہیں وہ اپنا لنگر کھا کیوں جی جاوے جا کوئی تعلق نہیں لنگر اس واسطے کہ لنگر حسین دا کا در تو کوئی واپس نہیں گیا ہاں جی ورنہ میں تو یہ بھی نہ اجازت دوں چونکہ لنگر امام علی مقام دا کا میں خادم دم حسین ہا. جی ہاں جی تو میں حسین دکھا دوں کہ میں بھی گل اتنی مکان لگا نہ میں نے رونا آتا نہ رلایا کدی میں آلہ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کر بیان کرنا حرام ہے ادھروں تیر چلے تو ادھر تیر چلے ادھر تیر چلے آلہ حضرت فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کر بیان کرنا حرام ہے اور آل بیت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے اس طرح بیان کرنا آل بیت کی شان یہ بھی آرام ہے بس ایک ہی گل ہے جیڑی امام زین اللہ بین دیا بیڑیاں ویخ کے ہتھکڑیاں ویخ کے انہیں رویا بندہ آپ نے اشارہ کیا بیڑیاں بھی ٹوٹ گئی ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں آپ فرمایا او اون کر کت ہوں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی بس میاں صاحب کا شیر پوری کربلا دا کا خلاصہ ہے کت ہوں کیوں جی کی خیال حضرت خواجہ سلطان ال ہند جدو پرتھوی راج دے تالاب دے کنارے بیٹھے تھے ان بت کھڑا سی ایک بت آپ نے بتوں فرمایا بھر لیا سدیا بعد جنہ دی نسل جو سلطان ال ہند بتلا سکتے ہیں کیوں جی خاک ہو کر خاک میں مل جا خاک تجھ پر اے کیوں جی جی؟ حضرت سائی توکل شاہ امبالوی دے وچ بہ کے سامنے جناب شاہت دا درخت آپ نے مثال درمایا جنت درخت ہونا پانچ سو سال جنتی تھلے چڑے گا توڑے گا مریدا کیا حضور فرمایا نہیں نہیں جنتی ایٹھے آروازہ دروازے درخت مسجد کے باہر آپ نے فرمایا سمجھو ای جنتی بیٹھے آ درخت ہوئے جنتی اج اشارہ کرے گا تے ٹوٹ کے ادی گود نے جدو اینج اشارہ کیا نا درخت سائیں صاحب وال مسیحی چل پیا آپ نے فرمایا او اپ نے فرمایا ٹھہر سارا اللہ دے بندے میں تو مسئلہ دس رہا سائیں توکل شام بانوی سید وی نہ ہوے صرف حضور دی غلامی کردے کردے اس مقام تے پہنچیا ہوے جس حسین نو حضور اتھے کھلایا ہوے لبے لبے یا رسول اللہ لبے حضرت اکبا بن نافے صحابی رسول افریقہ دے جنگل مگ گیا صحابہ دی فوج پیاسی ہو گئی آپ نے فرمایا میں علاج کرنا آپ نے دو رقم نماز نفل پڑے آپ دا گھوڑا قریب بدے ہوئے سی جدو آپ ہاتھ چکے دعا واسطے آپ دے گھوڑے نے انج پیر ماریا گھوڑے دے کے خراج چشمہ جاری ہویا اکبا بن نافے صحابی ضرور رس خون رسول نہیں حکما بن نافی حضور نے ایتھے نہیں چکیا ایتھے نہیں چکیا امام حسین حضور بھی چکیا اتے بھی چکیا زبان بھی چوسی سارے فضائل حسین منی وانا میرے حسین پر حسین میرا میں حسین دا داحب اللہ حب حسین یا اللہ انہوں محبوب رکھی جڑا حسین نال پیار کرے حسین اسباد انسانہ ول حسینہ سیدا شباب جنا یہ سارے فضائل اکبا بن نافے کے یہ فضائل حضور نے بیان نہیں فرمائے اکبا بن نافے کے گھوڑا اس کو پتہ چل گیا ادھر دعا مانگی جا رہی ہے اس کو اشارہ ہو گیا نیچے سے پانی نکالو صحابہ پانی پی لیں بتائیں جی امام حسین کا گھوڑا کور کیوں نہ مارے بے ادب گستاخ فرکے کو بس قوت آزور نہیں لایافے جی؟ گھوڑا چشمہ حسین دے گھوڑے اے جڑیاں تصویریں بنا دیں جی حسین امامی حسین کا گھوڑا جڑا ہو شہدا نو جناب گرا کے پھر واپس حضرت سیدہ زینب کو آ گیا میں کہا جان دا گھوڑا اے تو جلاؤ کیوں جی صرف اپنے جائز کرتے بہی ہے جائز کراستے نہ کوئی مطلب اتنے کوئی نہیں ہاں جی کت ہوں زور نہیں لایا بس قوت ہوں بس کت ہوں زور نہیں لایا کت ہوں زور نہیں لایا بس ای بات ہے ایب لے اور کچھ بھی کوئی نہیں کربل ورنہ سدیاں بعد ہے جتنے بھی تھی دادا صاحب دیاں دیا کرامداں فلانے اے تے سارے فقیر درویش اس خاک دے برابر بھی نہیں جیت حسین چلے اس واسطے کھاند آخری بات جی میری گفتگو ختم جی اچھا او اچھا اچھا پھر اچھا اچھا اچھا میں دو گلا ایک گل تو یہ میں کرن لگا آپ نے فرمایا جدو مختار سخفی سپاہی پچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے دے دے کے کڑھیا سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شاید حضرت امام حسین فرما دے سن جاند میں ایک لو سکنا جی وہ نہیں جی توبہ توبہ مسیتی بھی کوئی جتیا نہ وڑ سکنا جی میں اگے حسین کھڑے سن ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جانتی ہے حسین جدو اقتدار کا نشا ہوا حسین بھی نہیں حسینی پہچان کوئی سوچے جی ہو سکنا جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا تو ہم یہ پتہ نہیں اقتدار کا نشہ ہی تو ہے جیڑا ممتاز نو فندے تک لے گیا لیا پریشانی نہ جی انہاں جی. بھی پڑھیا میں کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جیڑا حسین مقابلے چاہے کھڑے سن انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا ادھر بھی آزاد حسین نماز پڑھتا میں آخر امام حسین کے مقابلے چ نماز پڑھی جہی سی دے حسین کے مقابلے چواہی دیکھی جی اشاعدو محمد ار رسول ادھر نہیں پڑھا جا رہا لیکن کی مانیا جائے نمازے کے مقابلے چاہ انہیں پھر کیا شاید محمد اور رسولہ پڑھیا گل یہ نہیں ہے کلما حضور ہوئے تو یہ محمد پڑھتے کسی نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمے کا خطبہ دیں جمے کی تقریر خود یزید کرتا ہوں آپ سے قرآن بھی سی یزید یہ کرنا جی انہیں بھی کلمہ پڑھا میں آکہ کلمہ پڑھنا گل نہیں پڑھتی انہیں جانا انہی لوگ بڑی تبلیغیں کرنے ہیں اس نے بھی کلم پڑا میں پڑھے ہوئے ہاں جیسے سان کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی سامنے حسین نو بیخ کے پہچان سکیا اور صدی اللہ دے گھر نو کی پہچانے جا سامنے ظلم تی اتر آیا امام زین اللہ دین ویخ کے ظلم سے اتر آیا امام علی اکبر ویکھ کے ظلم تے اتر آیا آنو محمد نیک کے ظلم تے اتر آیا امام مسلم ویکھ کے ظلم تے اتر آیا اس نسل کوڑا بائی دے کہ تو سبھی کر لا دیا توجہ جب مختار سخفی سپاہی پیچھے لگے نا ایک یزیدی فوجی نسد نسد نسد امام زین البی دین دے گھر داخل ہو امام زین ال آبی دین پوچھا کی ہویا کہ وہ پچھو آئے جی ہوں آئے آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں پیچھے کوئی نہیں آنا کیا بات رضا اس چمن اس طرح کی مسئلہ ہے تین بڑا خوف زدہ ہے جناب کی پوچھتے ہو کی مسئلہ ہے او مختار سفی کے سپاہی ایک ایک یزیدی نو چون کے قتل کر رہے ہیں تے میں بھی گھر بلا موجود ہے مینو میرے پیچھے لگے تے میں تو میں گھر کھلا ویکیا مڑایا آپ نے فرمایا میں رہو آرام رہو اے کمرہ روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے رہتا رہا رہ رہا ایک دن کہنے لگا حضور ہوں بار امن ہو گیا تو میں جانا چاہتا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ دروازے تک انہوں چھوڑنا ہے جب دروازے پہنچے انہوں نے کہا حضور تسی پہچانیا نہیں فرمایا جلیا چھٹ اس گل نچانیا یا نہیں میرے نانا جان کا حکم ہے من کا نہ باللہ والیوم الاخر آخر فل یوکریم دہ فہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے میں نے اپنے نانا جان کا حکم مانا ہے تیری مہمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں بس ٹھیک ہے اسی کوئی تیرے تیر کرانا ہے اسی کوئی پیٹرول پمپ لونا ہے اسی کوئی گلیاں تیرے بڑھویاں کیوں جناب کوئی اپنا پتر برتی ہے چلیا جا تیرے تیرے کام کر چڑیا جا آخر وہ رن نہ ہوا انہیں کہا حضور تھی مینو پہچانیا نہیں کر بلا میں مقابلے چڑے سی عزیز کے لشکر آپ نے فرما جدو تاخل ہوا میں تینوں ادو پہچان لیا سی میں جدو تاخل ہوا میں ادو پہچان لیا سی لیکن سن او تیرا کردار اے از آل دا کردار کیا بات رضا اس چمن کرم کی کیا بات رضا اس چمن کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین کیا حسن خالسا پر مانو سنت پوری سنا دو کیوں جی کال حد سن ابھی موسل کازم ان ابی جافر نادک آنا بیے محمد آنا بیل حسین انداز رکھ جدو حضور گل آئی پھر گل بدل گئی ایسے تک آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی اگر جب حضور دی گل آئی تو مولا علی کی فرما دالا قال سنی ہبھی وکرت آئنی رسول اللہ مولا علی دسیا جدو حضور کا نام لین لگو تو پھر روکھا نا نہیں لینا میرے آقا و مولا دونوں جہان دالی کیوں جی جنہ کے سدق سارا بڑا زمینوں سارا کچھ عرش کی اقل دنگ ہے چرخ اسمان میں کیوں جی مولا علی اتنا بھی تو کہہ سکتے کال حدسن رسول اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے سن ہاں جی بالکل لیکن فرما قال کال حد حدسن حبیبی ایک گل میرے محبوب نے میرے نال کی تے محبوب بھی کہڑے وکر تو آئے نہیں جنہوں ویسد سبحان اللہ ہاں فرما اور رسول جڑے میرے محبوب بھی ہیں تے میرے دی ٹھنڈک بھی ہے اج کا جڑا بولی یہ نا تو یہ کال حد ابن منو اے حدیث میرے چچا زیاد نے مینو بیان کی, کی. اج دی بولی گستاخا دی بولی اے لیکن ادھر علی کھڑے علی کونن حضور نے فرمایا جدھر حق گیا علی ادھر گئے جدھر علی گئے حق ادھر گیا جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے جدھر علی, علی گئے قرآن ادھر گیا تے مولا علی دسیا جد حضور دی گل آئے پھر اپنا بھول جان ہے کال حدس نی حبیبی وقرت نی رسول اللہ کال سمیت جبراہیل نہ کال حدسنی جبراہیل تو حضور نے فرمایا یہ حدیث مجھے بیان کی جبریل نے کال جبریل سمیت رب عزت جبریل نے کیا میں یا رسول اللہ رب العالمی سنیا کہ لا الہ الا اللہ حسنی کہ کلما طیبہ جڑا اے میرا قلعہ ہے فمن کالا دخل ہسنی تنہیں یہ پڑھ لیا وہ میرے کلے میں داخل ہو گیا کمان دخلا ہسنی امنم ان عذابی تے جن نے کلمہ پڑھ لیا میرے عذاب کولو بچ گیا بسم اللہ تے اسم اللہ داد اے بھی گنا وارا ہو نال شفاعت سرور عالم تے چھٹسی عالم سارا ہو تے حدوں بے حد درود نبی نو جےڑا ایڈ بسارا ہو تے میں قربان تے نہ تو باہو جنہ ملا نبی لو جی اے جناب صند کال احمد ابن و امام احمد بن حمبل فرماندین لو کراتا حاضل اسناد الام مجنون لبر جنت ہی امام احمد بن حمل فرماندن ای جڑی سنت کال حدسن ابیبسلبی جافر نساد ان انبی محمد ان الباقر انبی زین العبیدین انبی حسین انبی علی نبی طالب کال حدسنی حبیبی وقرت رسول اللہ کال حدسنی جبریل کال سمیت و ربل اے فرماندے اے جیڑی سند ہے نا لو قرات تو ہاض السنا مجنون اگر کوئی بندہ پاگل سند پڑھ کے پاگل نو دم کرے لبریا من جنت ہی تو پاگل بھی ٹھیک ہو جائے گا کیا بات رضا اس چمنستانے کرن کیوں جی کیا بات رضا زہرا ہے گلی جس میں لو جی بہت ساری میں جہاں بیان کرنی سنوں پچے بات وہ گلے صرف حاضری لگوانا مقصود ہے میں مسائن ہوں تو ساری کھا مسائن اس مانے کیوں جی اہل سنت کا ہے بیڑا پار سنیا کوئی گستاخ جمیا کوئی نہیں نہ تک سنی گستاخ ہو سکدا بالکل یہ تو بڑی شانہ دے ہیں کیوں جی اسی تو دتا صاحب بھی جتی لا دیں ویسی نہیں پہ ہاں جی دادا صاحب جگ لا دیں دادا صاحب تے بہت اگے کے لوگن ہیں ممتاز کادری کے مزاج کے سدیاں بعد ابھی قادری کادری مزار مزاج ہونے کی گل ہے اجے تو چھ مہینے ہوئے اتنے ممتاز کے اس قبر تو اتنا احترام ہے کیوں جی وہ ویخ کے بھی مطلب قرآن پڑھا ہونا صرف تو دو چار انہوں نہ تو یاد سن نہ حافظ نہ کاری نہ عالم نہ گل ایک ہی ہے کہ محمد سے وفاتون سنی تو ممتاز اتنا پیار کرنا تے اتھے تا گل ہی ہو سنیا گستاخ کوئی نہیں جمیا خوشبو یہاں کو آدھی سنی جیت بھی جائے گا ایئرپورٹ تے بھی اترے گا ادو کو اگریزوں میں بھی خوشبو آئے گی کہ ہوں تے پہلے وہ فلا گزرے اتے تے بدبو آئی انہیں کہ انہیں خوشبو والے تعلق چ جی کوئی نہیں سی بدبو سدبو آنی ہاں آن جی اس واسطے ایلے سنت کوئی بھی گستاخ سے ادب نہیں اسی آلے بیت دی شان بھی بیان کریے تو اینڈ کرنے صحابہ دی شان بیان کریے تو پھر بھی اینڈ کرنے میں سلام پڑھتا ہی تھا چلو جی وہ شیر رچے رہ گیا دوتیاں کریں رد ربا تھی دعا منگ علی مقام دے کرب و بلا والی اس رات دا صدقہ یا شہزادی دا صدقہ ان قربانیاں سدکا ابھی تیر کچھ بھی کوئی نہیں لیکن جنہ دین واسطے اتنی وربانیاں دیتی ان قربانیاں سدکا پاکستان نین چاڑ دے جس واسطے پاکستان بنیا سان کر توفیق دے سارے ادر وہ منافقت کٹ دے مولانا صاحب گل ٹھیک کی لیکن لیکن کا مطلب ہے کہ میں کر بلاوا لینا را نہیں چل سکتا میں اسلام واسطے قربانی نہیں دے سکتا. میں اپنیاں جائیداد بڑھا سکتا میں حلوے پوڑے کھا سکتا میں کربلا دے راہ تو نہیں جا سکتا لیکن مطلب یار نہ یہو جہاں جہے چمڑ لوگ ہیں وہاں بھی سی راہ لا او, او لیکن چھٹ دن, او کمن بس جی انہیں جان ایک نواں نعرا ایک تو کہنا ابھی ممتاز دا بدلہ لینا جتے چار سنی بیٹھ کمن جی امتاز کا بدلا لینا گھرت بھی کمن مہمان آن گل روٹی رکھدہ رکھدہ ممتاز کامتاز شہید بھی کمنسی ممتاز کا بدلا لےم کے بجائے کب امتاز کا بدل ابھی ممتاز کا بدل لینا وہ کہنے گے وہ بچے کی ہوا انہوں نے کہیں حق ممتاز نہ ظلم ہوا بچے بھی جاگ اٹھے ہوں دوسرا ایک, ایک اے تو یہ پیغام ہے لینا تو سب کچھ نہیں بس یہاں صرف گڑھ ہر طرف ممتاز ممتاز ہو گئی یہاں رات خواب بھی ممتاز آ جانا توجہ توجہ بات سنو یہ ممتاز سہید بن جو بہر آدھے سن خواب کی یوسف دی خواب رات چھوں تے چڑھ کے کہتے آئی اٹھ کے ساری شہید بن جمن دہ شہید خواہ سنترا ممتاز خواہ آ سویرے اٹھ کے تو بہ بہ بہ کر دستے تو نہیں بھائی وہ رات ہوا کہ رات ممتاز آتا ہے پترو آؤ ہاں اگے تاریخ لگی کچہری رسولہ کی کچہری چ پیش ہونا ہے آؤں گا یارو رات ممتاز یہاں نہیں اصل ممتاز دا اٹھ کے مسیح پی جی فلانی گل میں پی جل ایک تو ممتاز ممتاز بدل رہا دوسرا ہوں جدو بھی فون تے گل سنو نا السلام علیکم و اللہ اللہ یا رسول سمجھ آئی اے تسی جڑا بھی فون سنے کبھی لبا جد السلام علیکم اچھا جیسے لبا سلام جب فون بند کرو تبھی لبا کیا بن کی گیا فون ٹیپ آدھے پورا ملک ہی لگ لیا بس بھی کوئی نہیں کرنا بڑا کام ہو جان بڑا کام ہو جانا ہر فون ات جدو لبیگ کی آواز پاوے گی نا انہیں ہو سکتا پول ہی لا دین تھلے بھائی یہ لبا گرو کہہ دین فون سروس خراب ہو گئی ملک پاکستان سروس پھر چل پی چلو اگریز ہے جناب اپنے پول لا دے پوری کرنا بس صرف لبا ہے نعرا لا دیں لایا ڈھائی گھنٹے آ گیا کہ نہیں یہ تو آن بنے ہوئے دھد سپیل دفتار نہیں سنتا وہ ڈر آس ٹائم ہی نہیں ہے وہ جہاں بابی سو وزیر او گجرات والا وزیر او پرویز آ او جب داتا صاحب دی تے تو جناب گجرات نس جائے تے بھون جناب میں احسان ہے میرا دھد لڑ جا کور لور ادھر کد لور لور ادھر لور لور ادھر وہ ٹائم بھی کوئی نہیں سو بھی ٹائم نہیں سر بھی ہوں آ گیا داتا صاحب نے کانفرنس ہی کرا این کرائی دب کرائی لب کا نعرہ لانا میرے آقا خود چاہتے ہیں میری امت یہ نعرہ لگائے میں بار بار اس واسطے گا کرنا کو حضور خود چاہتے ہیں میری امت یہ نعرہ لگائے تو جب پوری دنیا میں یہ نعرہ لگ جائے گا اوباما کتنے ہوا تو مودی کتنے ہوئے اے سارے تو ویسے لچے لفگے اے تو سارے مکھی بھی نہیں گندی بنتے ہاں انہ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں صرف حضور کے غلام کھڑے ہو جائے گا بس اور کھڑے بھی تو سب کچھ نہیں آتا اسلام تو آڑے پتر نہیں لینا بے شک میرے کو لکھا لو تے پتر اسلام نہیں لینا بلکہ تے پی حفاظت کرتا اسلام تے پتر اسلام نہیں لگے گا لوگ پتر اسلام صرف یہ چاہتا بدر آ جاؤ بس اگے پھر اسلام کہہ لو اسی اونا چھوڑنا ہے یہ جبری آ گئے یہ میکای لاگ یہ سرافی لاگ ہے بس اس بس اسلام اتنا ہی چاہتا بدر چاقی پھر فرشتے آ جائیں اب تھی صرف نعرا لا پھر اگے نتیجہ کی ہونا ہے وہ تے میرے سمے کوئی نہیں رب جانے تو رب دا حبیب جانے رہے گا یو ہی ان کا